اللہم سل وسلم سلم علیہ وعلا آلہی واصحابہ وازواجہ وذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ بالله السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن آمين يارب العالمين ہمارا یہ جو درس چل رہا ہے پچھلے جمعے سے اس کا موضوع ہے نیکی کا سراب ہے اور یہ کوئی دو چار جمعے چلے گا جس طرح ہمارا سورہ والا سر کا پانچ غالبن کیسٹیں اس کی اس میں ایک بہت بڑی چونکہ مسکنسپشن ہے نیکیوں کے بارے میں اور بجائے اس کے کہ یہ غلط فہمی قیامت کے دن دور ہو جب فائدہ کوئی نہ یہ دنیا میں دور ہو جائے آدمی اپنے پتے دنیا میں دیکھ لے تو زیادہ بہتر ہے اگر آپ کو جوازات جا کے بھی پتہ چل گیا کہ جی فلاں کاغذ کم ہے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں اگر گھر پتہ چل جائے تو آپ لے سکتے ہیں اور جوازات سے واپس آ سکتے ہیں قبر سے واپس نہیں آ سکتے ون وے ٹکٹ اس میں چونکہ جو پہلی کیسٹ میں ہمارا پچھلے جمعے میں وہ واقعہ میں نے بیان کیا تھا اس قسم کے بہت سارے واقعات کہ بظاہر ایک آدمی اپنی شکل و صورت سے انتہائی متقی نیک پرہیزگار مفتی مولوی لگتا ہے اور اس کے اس روپ کو دیکھ کر بندہ اس کی طرف کھنچا ہوا چلا آتا ہے جس طرح شہد کی مکھھی پھول کی طرف لپکتی ہے اس کا نیکٹر لینے کے لیے اس کے رس کو چوسنے کے لیے لیکن بندہ جس سپیڈ سے آتا ہے وہ ایکشن اور ری ایکشن کی تھیوری کے مطابق اتنی سپیڈ سے پھر واپس بھی چلا جاتا کہ میں جس کو نیک متقی سمجھ کے اسسٹنس کے لیے جس کے پاس دوڑا تھا آپ کہیں دیکھتے ہیں کوئی مسئلہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو ٹریفک پولیس کی گاڑی آتی ہے موٹر سائیکل آتا ہے آپ اس کی یونیفارم دے کے گاڑی دے کے دوڑتے ہیں اسے بتانے کے لیے کتاب یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا جلدی سے کام ختم ہو جائے اگر وہی بندہ جیلی ثابت ہو آپ کے پیچھے قاتل لگے ہوئے ہیں قتل کرنے کو دوڑ رہے ہیں اور ایک آدمی یونیفارم پہنے کھڑا ہے اور آپ دوڑتے ہیں اس کی طرف کہ جناب انسپیکٹر صاحب میرے پیچھے کاتل لگے مجھے بچائے اور وہ انسپیکٹر ہی جیلی وردی پہن کے کھڑا ہے قاتلوں کا ساتھی ہے کیا ہوگا یہود کیوں ڈوبے یہ کہ ان کے علماء ہی عیسا علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ کھیت کی حفاظت کے لیے باڑھ پر بھروسہ کیا جاتا ہے باڑ لگائی جاتی ہے اس میں مویشی نہ آئے جب باڑھ کھانے لگ جائے کھیت کو بتائیے کون بچائے گا اس کھیت کا تو علماء تو باڑھ ہیں اگر یہی دین کا بیڑا غرق کرنے پر تل جائیں بچائے گا اس دن یہودیوں کے ساتھ یہی ہوتی تباہی کا سباب ان کے علامات عوام الناس نہیں عوام الناس تو عیسا علیہ السلام کے گرد اکٹھے ہو گئے تھے खिलाफतवे نے خلاف فتوے دیے ان کی جو نیشنل ڈے تھا رومنس کا تو اس میں وہ کسی ایسے قیدی کو چھوڑا کرتے تھے جس کو سزائے موت ہو چکی ہے تو ایک برابر ڈاکو تھا بڑا بدنام اس کو بھی سدائے موت ہوئی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے سنائی ہوئی تھی اپنے زوم میں تو رومن جن کا خون نہیں کرنا چاہتے تھے عیسا علیہ السلام کا وہ ہر طریقے سے اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ یہ جو ہل ہو یہ ہے ہمارے مقدس یہ اسرار کر رہے تھے کہ اگر آپ کو ہمارا تعاون چاہیے تو آپ اسے ماریں یہ ہمارے لیے آپ کے لیے جو خطرہ ہوگا اس کو ہم دور کریں گے جو ہمارے لیے خطرہ ہے آپ اس کو دور کریں ہم دلیل سے اس کو نہیں مار سکتے دلائل اس کے مضبوط ہیں ہی اتھارٹی آپ کو اگر ہمارا تعاون چاہیے ہمارے فتوے چاہیے اپنی فیور میں اپنی تعریف چاہیے ممبر سے تو یہ بندہ ان کے قتل کا فتوا ان کی عدالت رومن عدالت نے نہیں دیا علماء یہود نے دیا عید والا دن تھا وہ جان چڑانا چاہتا تھا اس نے کہا جی آج چونکہ عید کا دن اور ہم نے ایک ایسے بندے کو چھوڑنا جس کو سزائے موت ہو چکی ہو تو ہم جیزس کو چھوڑ دیتے علما نے کہا نہیں برابر ڈاکو کو چھوڑ دو. عیسیٰ کو نہیں چھوڑ دو. کیونکہ عیسیٰ ان کی جاگیر کے لیے خطرہ تھا لہذا اب بھی علماء کی روش وہی ہے. وہی جی؟ پھول چاک دامن وہی رنگ وہی روش اہل گلشن اب بھی صرف یہ ہوا ہے کہ بدل گئے شکاری اب بھی اگر علماء میں سے کوئی عالم ایک ایسی بات کہتا ہے جس کو دوسرے علماء اپنی جاگیروں کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں تو وہ پل پڑتے ہیں اس کو کفر کے فتح جاری ہو جاتے ہیں تو یہ جو ایک تصور ہے نیک کون ہے قرآن حکیم نے کوئی چھپا کر نہیں کرتا باتیں کر دین نام ہے دو ذمہ داروں کا دیکھیے یہ فارمولا کی طرح آپ یاد کریں گے اگر آپ ڈائری ساتھ لے آیا کریں اس کو نوٹ کر لیا کریں ہنٹس اس کے بعد زیادہ تفصیل نہ لکھیں ہنٹس نکلیں لکھ گے تفصیل آپ کے ذہن میں خود آ جائے گی دین نام ہے دو قسم کی ذمہ داروں کا بہت چھوٹی سی بات ایک حقوق اللہ ایک حقوق العباد. پھر حقوق اللہ کے دو سیکشن ہیں حقوق العباد کے دو سیکشن ہیں دو پھر دو اور دو حقوق اللہ کے جو دو سیکشن ہیں دو شعبے ہیں اس میں ایک عقائد ہیں اور دوسرا عبادات ہے حقوق العباد میں ایک معاملات ہیں اور ایک اخلاقیات ہیں بس اور قرآن حکیم ان چاروں کی تفصیل بیان کرتا ہے جس آیت کو دیکھیں گے ان چاروں میں سے کسی ایک شعبے میں فٹ ہو یہاں بھی اللہ پاک نے بات شروع کی ہے عقائد سے ولا کن البرمن آمن اب اللہ ول او ملاقر ول کتاب یہ ساری چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں نبی کی نبوت کا تعلق بھی غیب سے ہوتا ہے ایک غیبی چیز ہوتی ہے آپ ان کی زبان پر اعتبار کرتے ہیں وال کتاب کتاب کا تعلق بھی غیب کے ساتھ ہے آپ کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی نہیں کہ آپ چیک کر سکیں قرآن حکیم پہ کوئی مور نہیں لگی ہوئی اللہ پاک کی کوئی دستخط نہیں ہے اللہ پاک کے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا صدقہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے تو ہم اعتبار کرتے تو کتاب بھی غیب سے تعلق رکھتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے تو بھی محمد بن عبداللہ غیب نہیں تھے محمد الرسول اللہ جو تھے وہ غیبی معاملہ تھے وہ تراہ ہم یم درون ہے علیہ کا وہ ہم لا یوب نبی آپ دیکھتے ان کو کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے مگر وہ نہیں دیکھ رہے تراہم یم درون ہے علیہ کا لا یوب وہ محمد بن عبداللہ کو دیکھ رہے تھے محمد بن عبداللہ اللہ ابو اللہ کو بھی نظر آ رہے تھے ابو جہل کو بھی نظر آ رہے تھے محمد الرسول اللہ صرف ابو بکر کو نظر آ رہے تھے ابو جہل کو نظر نہیں آ رہے تھے وہ محمد الرسول اللہ کو کہوں لا یبصرون نہیں دیکھتے تو عقائد ایمانیات یہ جتنے گہرے ہوں گے جتنی سالڈ فاؤنڈیشن ہوگی ان کی اتنا ہی اگلی منزلیں آسان ہو جائیں گی اور جتنی کمی بیشی ان میں ہوگی اس کا نتیجہ لازمند امال میں پھر آگے جو منزلیں ہیں ان میں ریفلیکٹ ہوگی اس خلوص اور اخلاص اس ایمان جو خلوص اخلاص ایمانیات یہ دل کا معاملہ ہے زبان تو دل کی کیفیت کی اطلاع دیتی ہے مثلاً ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے درد ہے پیٹ میں درد ہے وہ مجھ سے ایک چیز کا اقرار کر رہا ہے ہو سکتا ہے اسے درد نہ ہو درد کبھی کسی مشین میں آیا ہے ڈاکٹر ڈھونڈتے پھرتے اپنڈیسائٹس ہے کیا اس کو مسئلہ ہے کیا ہے کیا انکڑیوں کی سوجن ہے جگر ہے پتھری ہے وہ سب ڈھونڈتے ہیں درد نہیں ڈھونڈتے اگر ہے اور کہہ رہا کہ ہے تو سچا ہے اگر نہیں ہے اور کہہ رہا ہے تو جھوٹا ہے ایمان اسی کا نام ہے اب بکر کہہ رہے تھے کہتے وہ بھی یہی تھے اشد محمد رسول اللہ کہتا عبد اللہ ابنی وہ بھی تھا محمد الرسول اللہ اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ یشہد ان المنافقین ان القاضبون جھوٹ بولتے ہیں یہ چیز ان کے دل میں نہیں ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے اسے بکرار کرتے ہیں اس کو مانیات ایک ہی, ہی؟, ہی صف میں کھڑے ہوئے دو آدمی ایک ہی مسجد میں ایک ہی امام کے پیچھے ان کے ایمان کی نسبت سے ان کے اخلاص کی نسبت سے دونوں کی نمازوں میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک امام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مسجد ہے مسجد نبوی کی ایک ہی صف ہے پہلی صف ابو بکر بھی کھڑے ہیں عبداللہ اب اللہ ابن بائی بھی کھڑا ہے نماز برابر ہے کس وجہ سے صحابہ میں بھی یہ بات طے کی گئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو دیگر صحابہ پر کیوں فوقیت نمازیں تو سب کی ایک جیسی تھی روزہ ان کا بھی ایک جیسا شروع ہوتا تھا ایک وقت پر افطار ہوتا تھا زکات کا ریشو بھی ایک تھا کیوں کہا جاتا ہے کہ خیر البشر بعد الانبیاء ابو بکرن صدیق رضی اللہ تعالی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر کہتے ہیں ماں کان مکان ما تابی بکرن بسلات ہی وال ابو بکر کا سٹیٹس نہ ان کی نماز کی وجہ سے نہ ان کے روزے کی وجہ سے یہ تھا بل کان بلکان فی قلب ہی کسی ایسی چیز کی وجہ سے تھا جو ان کے دل میں تھے اور وہ دل میں اللہ اور رسول سے ان کا پیار تھا وہ کسی سے نہیں ناپا جاتا تھا ایمانیات کے بعد دیکھیں میں نے چار سو بگنوائے دین نام ہے دو ذمہ داریوں کا اللہ سے متعلق ذمہ داریاں حقوق اللہ بندوں سے متعلق ذمہ داریاں حقوق العباد حقوق اللہ کی دو قسمیں ہیں عقیدہ یا ایمان جس کو آپ کہتے ہیں اور پھر عبادت بندوں سے متعلق حقوق کی دو قسمیں ہیں معاملات اور اخلاقیات اللہ پاک نے حقوق اللہ کا ذکر پہلے کیا اور اس میں عقیدہ کا ذکر کیا پھر فوراً حقوق العباد پر اللہ پاک آ گیا اپنے حق کا عقیدہ کا ذکر کیا اس لیے کہ اس کے بغیر تو اگلی کوئی چیز بھی قابل قبول نہیں اس کی رجسٹریشن بہت ضروری وہ ہو گئی رجسٹریشن کے بعد ایمان کے بعد بات کہاں سے شروع کی نماز روزے سے نہیں کی حاج سے نہیں کی شروع کی ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ اب یہ حقوق العباد شروع ہو گئے لوگوں کی مدد کرنا ان کی مدد کو پہنچنا ان کے مسائل حل کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کے ساتھ اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے چلنا کسی مسلمان کی مدد کرنے کے لئے چلنا میرے نزدیک ایک شہر کے اعتکاب سے زیادہ افضل ہے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاب ایک قدم ایک مومن کی مدد کے لیے اٹھانا میرے نزدیک ایک مہینے کے احتکاب سے افضل ہے ایک قدم آپ کے سو قدم لگے ہیں سو مہینے ہو گئے اور وہ اعتکاف ہمارا نہیں حضور کا اعتکاب ہے ہمارے اعتقاف کو جو نسبت دی گئی ہے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے روایت کیا اسے. کوئی بندہ آیا اور اس نے رستہ پوچھا ان سے اسے اس نہیں پتا تھا کہ یہ اعتقاف میں بیٹھے ہوں تو یہ اس کے ساتھ چل پڑے اور جا کے اس کا گھر دکھایا اس لیے کہ اب جس قسم کے تعمیرات ہوتی ہیں اس میں آپ بتا سکتے ہیں فلاں نمبر گھر ہے فلاں نمبر بلا ہے فلاں نمبر اسٹریٹ ہے اس وقت نہیں ہوتا تھا سارے گھر دیات میں ایک ہی جیسے ہوتے تھے سب کے موہ ہوتے تھے ڈیوڑی کوئی نہیں ہوتی وہ کیا بتاتے اس اور دائیں بائیں بائیں دائیں بتانے کی حضور نے مذمت کی ہے کہ جو اگلے کو کنفیوز کرتے ہیں یہاں سے دائیں طرف دائیں دوائیں طرف بائیں تھے پھر دائیں طرف دائیں وہ کتنے دائیں بائیں یاد رکھے گا بندہ بےچار انہوں نے جوتی اٹھائی اور اس کے ساتھ چل پڑے رستے میں رستے میں کوئی بندہ ملا اس نے کہا کیا ہے باس آپ نے اتکاف نہیں کی بات کالا بالا پھر آپ کدھر جا رہے ہیں کا ایک پردیسی آیا ہے کسی کا گھر پوچھ رہا تھا میں نے گھر بتانے جا کہا آپ کا اتکاف ٹوٹ نہیں گیا وہ تو ٹوٹ گیا کہا پھر کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی مومن کے کام کے لیے ایک قدم اٹھانا دس سال کے اعتکاف کا ہوتا ہے میں نے صاحب کتاب لگا کے یہ چھوڑ دیا اس کی قضاء کر لوں گا یہ والا کام کر لوں گا تو دو اللہ پاک نے شروع کر دیا فورن حقوق لبا. ایمان لانے کے بعد اگلی چیز اس کا چیک کرنا ہے کہ کام ہوا یا نہیں ہوا آپ بیلنس ڈلواتے ہیں تو فوراً پھر چیک کرتے ہیں کہ نہیں چیک کرتے بیلنس ڈلوایا ہے چیک کہاں ہوگا سوسائٹی میں جب کو کھولے بات بتائیں گے اندر ایمان ہے کہ کوئی اپنی ذات میں تو وہ دس بارہ سال پہلے کی بات ہے کوئی صاحب سے کسی ڈیرے میں وہ بتاتے تھے کہ میں جب بھی اکیلا دوڑا ہوں پہلے نمبر پر آیا اب وہ جو سننے والا تو وہ بات کو غور سے نہیں سن رہا تو کہہ رہے یار بندہ بھی پتلا سا ہے ٹی بی کا مریض نظر آتا مگر کہتا جب بھی اکیلا ہوں تو پہلے نمبر پر بھائی بات صحیح کہتا جب اکیلا دوڑے گا تو پہلے ہی نمبر پر آئے گا نا اس لیے کہ نہیں دوسرے نمبر پر آنے والے اپنی نمازیں اپنے روزے اپنے ہی آپ کو سوارتے رہنا اکیلا دوڑنے والی بات اور پہلے نمبر پر ہی آئے گا لہذا ایمان کے بعد فوراً اس کا لیٹنس چیک کیا ہے ایمان ہے یا نہیں یہی چیک کر لو تو ایمان کا گیج جو ہے وہ معاشرہ ہے یہاں آ کے چیک ہو دو والوں نے ایک اسکیم پروموشن سکیم ایک لانچ کی ہے وہ کہتے ہیں جی آپ دو سو درم کا بیلنس ڈلوائیں تو آپ کو تین سو بیس درم آئیں گے لیکن یہ صرف انٹرنیشنل کالز میں استعمال ہوں لوکل میں نہیں اب بندہ گیا اس کو وہ جو ملے باری تھا جو ٹرانسفر کرنے والا تھا اس نے کہا کہ بھائی یہ سکیم ہے اب اس کا موبائل خالی تھا اس نے کہا ٹھیک ہے یار یہ والا دو سو کا ڈال دو اب اس نے ڈال دیا اس کے تین سو بیس درم اسی وقت آگے ون تھری ایٹ مارک اب وہ لوکل کال کرنے لگا تو اس نے وہی وہ کہا کہ یو ہیو نو سفیشینٹ کریڈٹ پریشان جانو گے یار یہ تین سو بیس درم اس کے اندر اب یہ بھی ڈلوائے ہیں انہوں نے کہا بھائی صاحب یہ انٹرنیشنل ہے لوکل کے لیے دوسرا بیلنس ڈالو گے بیس دنوں گا دے دو یار وہ کارڈ تو دو الگ ہو گئے کریڈٹ کا اس کے بیلنس ایک انٹرنیشنل کارز والا لوکل میں کام نہیں آتا اگر وہ نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے موبائل آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے بیکار ہے جب تک کہ آپ اس کا لوکل نہ ڈلوائیں اسی طرح حقوق اللہ جو ہے وہ انٹرنیشنل آپ کا بیلنس ہے حقوقل بعد آپ کا لوکل بیلنس اور اسی سے میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک صاحب تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم سے پہلے اللہ پاک نے قال اللہ عل جبریل اللہ پاک نے جبرائیل امین سے یہ کہا فلان تفلان اللہ فلان بستی کو اس کے رہنے والوں پر پلٹ قال جبریل جبریل نے پلٹ کر کہا یہ جبریل کی عادت نہیں ہے یہ بڑا اسپیشل کیس ہے بڑا ایکسپشنل کیس ہے خالی رب انفیر اب جو کا نام لیا ہوگا نا اللہ پاک جس بستی کو اٹھنے کا آپ حکم دے رہے ہیں اس میں تو آپ کا وہ بندہ بھی ہے لم یا پر فت آئی پلک جھپکنے کے برابر اس نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی کتنی دیر لگتے پلک جھپکنے یعنی انبیاء تو اللہ پاک کی اسمت کی وجہ سے معصوم ہوتے ہیں پلک جھپکنے کے برابر ان سے اللہ پاک کی نافرمانی نہیں ہوتی آپ اس بندے کی پاکیزگی صفائی اور تزکیے کا آپ اندازہ کریں کہ کرامن کاتبین نہیں گواہی دے رہے کہ دائیں شانے والے نے کہا جو لکھنے والا ہے جبرائیل کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے امال کے ساتھ لیکن اس کی نیکی کی بات جبرائیل تک پہنچ چکی ہے اللہ پاک اس میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جپکنے کے برابر تیری نافرمانی نہیں کی آپ جبرائیل ایکسپشن چاہتے ہیں کہ اللہ پاک یہ فرما دے کہ اس کو نکال کے بستی الٹ دو اللہ پاک نے فرمایا کلپ اللہ وہ الئی ہم پہلے اسی کا گھر پلٹنا ہے پھر باقی بستی اس کے اوپر پلٹنا انٹرنیشنل بیلنس اتنا ہے اس کے پاس جبراہیل گواہ جم کیا ہے اِنَّا لَمْ يَطَمَعْ عَرَ فِي اس کا چہرہ میری خاطر کبھی تپا نہیں ہے گرم نہیں ہوا غیرت نہیں آئی غصہ نہیں آیا اسے کبھی اس بستی میں حد میری ٹوٹتی رہی یہاں تک کہ میں نے غصے سے وہ بستی برباد کر دینے کا فیصلہ کر لیا اور اس بندے کے چہرے پہ کبھی گرمی پیدا نہیں ہوئی غصے کی وجہ سے کہ میری حدیں ٹوٹ رہی ہو تو بے غیرت ہو گیا اتنا نیک بندہ جس کا گواہ جب ہے چونکہ لوکل بیلنس کوئی نہیں ہے سوسائٹی میں فیل ہو گیا ہے ایک فائر فائٹر کتنی زیادہ مشقیں کر لے کتنے زیادہ جم کو جوائن کرے کتنے زیادہ مسل بنا لے جب آگ لگے تو وہ مسل ہی بنا رہا ہو تو اس کو ٹرمینیٹ کر دیں گے یا نہیں کر دیں گے تم نرے مسل ہی بناتے رہے ہو قیام اور رکوع اور سجدوں میں اور جہاں کام کرنا تھا جا کے وہ کیا نہیں ہے تم نے اس کو برباد کر دیا دوسری طرف سوسائٹی میں کام ایک بدکار عورت سفر کر رہی رستے میں دیکھتی ہے اتری ہے اس نے پانی پیا ہے کنویں سے دیکھا کہ کتا ہے پیاسا ہے اور پیاس کی وجہ سے وہ آوازیں بھی نکال رہا اور مٹی کو چاٹ رہا ہے. یہ بے بسی کا عالم تھا اسے احساس ہوا کہ اسے بھی شدید پیاس لگی ہے وہ نیچے اتری اور وہ اپنا موزہ بھر کے پانی کا لاتی رہی اور اس نے کتے کو پانی پہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہیں اللہ پاک نے اس کو بخش کیا اس کی کمی حقوق اللہ میں تھی اور اللہ پاک اپنے حق معاف کرنے کے لیے تیار ہے ان اللہ لا یا شرا کبے شرک تو وہ معاف نہیں کرے گا یہ طے شدہ بات ہے بے شک اس کے لیے آپ بیت اللہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے رو رو کے دعا کریں ان اللہ لا یا فروشرا کبے وگ فرو معلیہ شاہ ایمان کے ساتھ کوئی بھی گناہ ہے اللہ پاک معاف کرنے اپنی حقوق حقوق لحباغ شہید کو بھی معاف نہیں مقدمہ چلے گا اور اس کی طرف سے اللہ پاک پے کر دیں کمپنسیشن دے دیں پارٹی کو لیکن بارہ وہاں معاملہ ہوگا اس کو عدالت میں پٹاپ ہوگا تو ایک طرف وہ حقوق اللہ والا تھا جو اتنا نیک تھا کہ جبرائیل نے گواہی دی اور اللہ پاک نے کہا اٹ دو دوسری طرف کتے کو پانے پلانے والے تھے اللہ پاک نے کہا بچا لتا چلا کہ ہم اور, اور بھی احادیث آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ جس فیلڈ میں سب سے زیادہ زور دیا گیا اسی میں ہم کمزور ہیں ہمیں یہ کہا گیا کہ الخال کو کلحم عیال اللہ ساری مخلوق اللہ پاک کا کمبا ہے عیال اللہ یہ اللہ کی شکرداری میں ہے. اللہ کی ذمہ داری میں ہے وہ احب و کم اے اللہ انفاء و اور اللہ پاک کو تم میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے اس کمبے کے لیے زیادہ نفع رساں ہے ترجیحات جب تک آپ متعین نہیں کریں گے دیکھنا آپ پیپر بھی کہیں پیش کرتے ہیں تو آپ پہلے کہتے کے کہ پاسپورٹ کی کاپی رکھنی ہے یا اپلیکیشن پہلے رکھنی ہے پھر پاسپورٹ کی کاپی رکھنی ہے پھر سپانسر کا لیٹر رکھنا ہے پھر فلاں چیز رکھنی کوئی ترجیح دیتے ہیں پیپروں کو کہ نہیں رکھنی کام کرنا تو الگ نہیں کرنا ہماری پرائرٹیز واضح ہونی چاہیے کائن بڑا محدود ہے ہمارے پاس صلاحیتیں بڑی محدود ہے ہمارے پاس ہم اگر ایک وقت میں ایک کام کرنا ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی قیمت کیا ہے آپ دنیا میں تجارت کرنے آئے ہیں بے و شراب کرنے آئے ہیں حلاد القمالا تجارت اور تاجر کو کرنسیوں کی ویلیو کا پتہ ہونا ضروری ہے ایک بندہ سعودیا میں جہاں ہر وقت رش رہتا ہے مکے مدینے میں اسپیشلی گاہکوں کا دنیا آ رہی ہے ریلوں کے ریلے لوگوں کے آ رہے ہیں ایک تاجر وہاں تجارت کر رہا ہے اسے کرنسیوں کا کوئی نہیں پتا کہ کون سی اوپر ہے کون سی نیچے ہے کس کی قیمت زیادہ ہے کس کی کم ہے کیا خیال ہے وہ تاجر کامیاب ہو جائے گا جو چیز بیچے تو ریالوں میں اور بنگلہ دیش کا ٹکا لے لے اسے پتا نہ ہو کہ ٹکے کا کیا ریٹ ہے اور ریال کا کیا ریٹ درم دیں گے تو خوشی سے لے لے گا وہ یہ چار پیسے دے آتا ہے ریال سے لیکن پاکستانی روپیہ پکڑائیں گے تو ہاتھ آ کے نہیں کریں گے شو آتا ہے آپ تجارت کرنے آئے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس کام کی اللہ کے نزدیک کیا اہمیت ہے کس کی سزا ممکن ہے کس کی سزا ممکن نہیں ہے اگر یہ چیز نہ ہوگی آپ دیکھیں اصول یہ بنایا گیا فقہا کے نزدیک کہ جو دوسروں کے لیے نفع رساں ہیں وہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ جو اپنی ذات ہی کے نفع کے لیے لہذا اصول یہ بنا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے مختص کر دے ایک جگہ بیٹھ جائے کہ میں نے ہر وقت نفل پڑھنے ہیں تسبیحات پڑھنی ہیں قرآن پڑھنا ہے اپنا ذکر اذکار کرنا ہے اور ایک بندہ اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کر دے لوگوں کو نماز سکھا رہا ہے لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہا ہے دین کی معلومات دے رہا ہے فکہ کہتے ہیں کہ اس عابد پہ زکات نہیں لگ دی جاؤ جا کے دیہڑی لگا کے کما کے کھاؤ کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے مخصوص ہے عالم پہ لگ جاتی ہے کیونکہ وہ سوسائٹی کے لیے نفارساں ہے ماں انفارلناس جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع رساں ایک بندہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حرج کی حالت میں نماز پڑھنا حرج کی حالت میں نماز پڑھنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے ایک ہے مولوی صاحب ہر وقت صاف ستھرے مسجد میں ان کی ڈیوٹی ہے ان کے لیے نماز پڑھنا کوئی مسئلہ ہی نہیں وہ تو ان کی ڈیوٹی ہے نو کرنی ہے ان کا پیشہ ہے ایک بندہ ہے گریس میں لتڑا ہوا ہے پینٹ کر رہا ہے پینٹ جگہ جگہ لگا ہوا ہے کبھی خیال آتا ہے بعد میں پڑھ لوں گا اتنا رنگ اتارنا ہے یہاں دونوں گریس سے پٹراؤ کے ساتھ دھونے پانچ دس منٹ نماز میں لگیں گے پھر میں نے آ کے پھر جو گریس میں ہاتھ مارنے بس کام ختم کر کے تو پھر ایک دفعہ پڑھ لوں گا ایک خیال آتا ہے ایک جاتا ہے ایک خیال آتا ہے ایک جاتا ہے وہ حرج کی حالت ہے وہ بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلا جاتا ہے نماز پڑھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا ہر قدم اس طرح ہے جس طرح مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے آنے والے مہاجروں کا جر مولوی صاحب کا وہ اجر نہیں ہے ایک بندہ سنت سمجھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی رکھتا ہے اس کی اور وہ کسی دفتر میں کام کرتا ہے اس کے ارد گرد کلین شیو لوگ ہیں ہو سکتا ہے اس کا باس ناراض بھی ہوتا اس کی داڑھی رکھنے پہ اس کی داڑھی اور مولوی صاحب کی داڑھی کے ریٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے وہاں داڑھی رکھنے میں حرج ہے ماحول کے ساتھ کش مکش ہے یہاں ماحول سپورٹ کرتا ہے انوائرمنٹ سپورٹ کر رہی ہے مولوی صاحب کو بلکہ مولوی صاحب شاید چوٹی کریں گے تو ان کو حرج ہوگی لوگ اعتراض کریں گے اس کی داڑی کا ازر زیادہ ہے چونکہ وہ حرج کی حالت میں رکھی گئی ہے مکے والوں کے ازر کو کیوں زیادہ کیا گیا لا منکم من من من من انفق من قبل الفتح وقاتل من اللہ زینا من جان تو مکے والوں کو بھی ایک ہی تھی نا تو دس جانے تو نہیں تھیں ان میں اب بھی اگر کوئی اللہ کی راہ میں جان دیتا تو ایک ہی جان دیتا ہے ہر ماں کو اپنا بچہ اسماعیل ماہیری کی طرح پیارا ہوتا ہے ریٹ کیوں زیادہ ہے اس لیے کہ وہ انتہائی نامساد حالات تھے اور ان حالات میں وہ انفاق کیا گیا تھا جب یہ یقین نہیں تھا کہ یہ دین چار دن ٹھہر سکے گا یا نہیں غیر یقینی حالات میں انویسٹ کر دینا یہ ادا اللہ پاک کو اتنی پیاری لگی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر بعد میں آنے والے او پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچے تو میرے اصحاب کی خرچی ہوئی مٹھی بار کھجوریں ان کے برابر نہیں ہو سکتا اور نہ ان کے نسف کے برابر ہو سکتے لیکن حرج کے حالات اس امت پر آتے رہیں گے کوئی چیز جتنی کم ہوتی چلی جاتی ہے اس کا ریٹ اتنا زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے جب کموڈیٹی زیادہ ہوتی تھی پیسہ کم ہوتا تھا قیمتیں تھوڑی ہوتی تھیں جب چیزیں کم ہونا شروع ہو گئیں پیسے دبئی لندن سے پاؤنڈ آنا شروع ہو گئے چیزیں مہنگی ہو گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ دین پر کھڑا ہونے والا پچاس اصاب سے زیادہ اجر لے جائے گا اس پہ صحابہ نے پوچھا کہ خمسین منہم ولا من یا رسول اللہ اہلا یہ پچاس بندے ان میں سے ہوں گے یا ہم میں سے کہا تم میں سے تم جس زمانے میں رہتے ہو اب اب تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میری موجودگی میں تمہارے ایمان کا سمندر ٹاٹھے مار رہا ہے اب نیکی کرنا تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک وقت آئے گا ظو فرماتے ہیں تم جس حال میں ہو اس حال میں اگر تم دس فیصد بھی چھوڑ دو تو ہلاک ہو جاؤ لیکن ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ دس فیصد کر لینے والے کامیاب ہو جائیں گے اس پہ صحابہ نے تعجب کا اظہار کیا اللہ کے کی رسول اتنی ڈسکاؤنٹ نبے پرسینٹ ہم دس فیصد چھوڑ دیں برباد ہو جائیں وہ دس فیصد کر لیں کامیاب ہو جائیں آپ نے فرمایا ہاں زال کمن قلت المان و کسرت الفتن یہ <تصفح> ایمان کی قلت اور فتنوں کی کسرت کی وجہ سے ہوگا جو حالات وہ لوگ دیکھیں گے تم تصور بھی نہیں کر سکتے ان کو جو بے حیا کے دور آ ہے آج کے نوجوان کا اپنا ایمان بچا لینا تو معمولی چیز نہیں ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ ایوکم کم ایمانا عند اللہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ خوش کن ایمان کن لوگوں کا انہوں نے کہا کہ فرشتوں کا آپ نے فرمایا فرشتے تو اللہ کے دربار میں حاضر رہتے ہیں احکامات لیتے ہیں عذاب لے کے جاتے ہیں خوشخبری وہ تو ہر چیز دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے انہیں کیا ہوا کہ ایمان نہ لائیں ان کا نبیوں کا آپ نے فرمایا نبی تو براہ راست اللہ پاک کے خطاب میں ہوتا ہے ان کہا کہ پھر اللہ کے رسول ہمارا آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم ایمانہ لاؤ جبکہ میں تمہارے اندر موجود ہوں اور تم دن رات میرے ہاتھ سے موجود دیکھتے ہو بے باس ہو گئے کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک خوش کن آ ایمان ان لوگوں کا ہے کہ جو میرا نام کتابوں میں لکھا پائیں گے اور میرے اوپر ایمان لائیں گے اور مجھ سے اتنا پیار کریں گے کہ ان میں سے کوئی ایک مجھے دیکھنے کے عوض صرف اپنی جان مال اولاد سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو صرف مجھے دیکھنے کے عوض ان لوگوں کا ایمان اللہ پاک کو بڑا عجیب اور خوش کو اچھا لگتا ہے دل کو اچھا لگنے والا دل کو بھانے والا اب جو آپ کیفیت دیکھتے ہیں ہمارے یہاں یہ جو ابھی وہ تماشا دیکھا آپ نے چکوال میں یہ عوام الناس کا قصور نہیں ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں اس کو جن لوگوں نے کیا نا اس محبت کو کیچ جو کروا رہے ہیں جھوٹ سارا قصور ان لوگوں کو ساری پگڑی باندھی ہوئی ہے چارپائی پہ بیٹھا ہوا ہے جھوٹ جھوٹ بھر دیا, ہے, بعد اس کو بار دیا ہے, بارش ہوئی ہے وہ جگہ بیٹھ گئی ہے اور آپ کو پتا ہے دیگ کا جو چولہے کی وہ جو ہوتا ہے جگہ کھودی جاتی ہے وہ بالکل اس شیپ میں کھودی جاتی ہے جس میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نال مبارک کا نقشہ آپ نے دیکھا ہے اس ٹائپ کی وہ کھودی خود, جاتی اس کو اس نے حضور کا قدم بنا دیا ایک ہی قدم حضور نے وہاں لگایا دوسرا پتہ نہیں کہاں جا کے لگایا ہوگا اور پھر اس پہ ٹکٹ لگ گیا دنیا آ رہی ہے لاٹھی چارج ہو رہا ہے پھر اس پہ اس نے اللہ رسول کا نام بھی اس جوتے پہ لکھ دیا ہے تماشا ہے تو لوگ ایکسپلائٹ کرتے اس محبت کو لیکن مومن کو ہونا نہیں چاہیے قرآن اور حدیث کی موجودگی میں ہونا نہیں چاہیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے تو اللہ پاک نے ذکر کرنے کے بعد ایمان کا اپنے حقوق میں سے ایک حق کا یعنی ایمانیات کا ذکر کرنے کے بعد فوراً قرآن اور اپنا مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو دے رشتہ داروں کی محبت میں نہیں رشتہ داروں سے محبت نہیں ہوتی ان سے دشمنی ہوتی اسی لیے رشتہ دار کو دینے پہ دگنا اضر ہے کیونکہ اس میں نفس کو مارنا پڑتا ہے آپ کے پیسے سے آپ کا کشریک موج کرے دل نہیں کرتا دینے کو وہ جتنا کنگال ہوگا اتنا آپ کی ایگو لیکن جب تک کوئی پستی نہ ہو آپ کسی چیز کو ماپ نہیں سکتے آپ ہمالیہ کو ماپتے ہیں سطح سمندر سے اتنا بلند اگر سمندر ہی نہ ہوتی تو ہمالیہ پھنے خان بن کے کھڑا رہے کوئی گیج ہی نہیں تھا اس کو ماپنے کا اگر غریب نہ ہو تو امیر کی امیری کا مزہ ہی کوئی نہیں اب دیکھنا یہاں ہر بندہ کروزر لیے پھرتا ہے لہٰذا کبھی کوئی نظر بھر کے دیکھتا بھی نہیں کروزروں کو پاکستان میں غریب ہیں لوگ بہت کم لوگوں کو میسر ہے اسی طرح بندے کو اپنی امیری کا مزہ آتا ہے غریب رشتہ داروں کو دیکھ کر بندہ ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے بھائیوں اور اپنے کزن سے معافتا ہے کہ میں کتنا امیر ہوں گاؤں والوں سے نہیں اب وہ دبئی دھکے کھا کے گیا ہے امیر ہونے کے لیے تاکہ اس کی ایگو کو میرے کپڑے ان سے اچھے ہیں میری گھڑی ان سے اچھی ہے میری گاڑی میری کوٹھی ان سے اچھی ہے میرے بچوں کے سکول ان کے بچوں کے سکول سے زیادہ اچھے ہیں مہنگے ہیں اب جب کہا جائے کہ نہیں ان کو بھی دو تک ان کا بچہ بھی تیرے بچے والے سکول میں پڑھے تو بندہ کہتا اللہ جی وہ دبئی کی ساری مشقت تو گئی یعنی جس ٹرن آؤٹ کے لیے کیا تھا جس ایگو کے لیے کیا تھا وہ تو ان کو دے کے برابر کرنے والی بات ہوئی ہے تو میں نے فٹے منہ وہاں کیا کرتا رہا ڈبل اجر ہوگا ایک نفس کو مارنے کا ایک دینے کا اس میں مخالفت بھی ہوتی ہے انہوں نے ڈنگ بھی مارے ہوئے ہوتے ہیں جاتیاں کی ہوئی ہوتی ہیں ہم نے بھی ان کے ساتھ کی ہوئی ہوتی ہے رشتے دار تو ہم بھی آئے ہی نا دیکھنا ایک یہ ستون ہے وہ جتنا مجھ سے فاصلے پر ہے میں بھی تو اس سے اتنے ہی فاصلے پر ہوں اگر میرے کچھ رشتہ دار ہیں تو میں بھی تو کسی کے رشتہ دار ہوں نا کل اکارے وہ کل اکارے رشتے دار تو بچھو ہوتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا کم ڈنگ مارا ہوگا لیکن ڈنگ تو بارہ ہم نے بھی مارا ہوگا چاہے جواب میں مارا ہو اس حالت میں ان کے اس ڈنگ کو برداشت کرنا اور رب کی محبت میں دینا یہ بڑا امتحان ہے تام آب ہی نسکین و یتیمن و اسیرا ان نمانت امو کم لوگوں ہم تمہیں وہ ان کو کھلانے کے بعد کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اس کے منہ کی خاطر دے رہے ہیں وہ کہتے نا کتیا تیرا منہ نہیں تیرے تیرے دا لال اری دو من کم جزان بلا شکورا حضور نے فرمایا جو بھلے کے بدلے میں بھلا کرتا وہ تو تاجر ہے نیک وہ ہے محسن وہ ہے جو بدی کے مقابلے میں اچھائی کرتا سلمن قطعق جو تجھ سے کٹے تو اس سے جڑ وہ آتے من ہارمک جو تمہیں نہ دے تو اس کو دے نیکی تو یہ ہے ان نمانت وجہ اللہ وج ہو کا اکرا ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں دیکھیے قرآن حکیم نے وہ زبان استعمال کی ہے جس کو ہم جانتے ہیں وہ مثالیں دی ہیں جن کو ہمارا ضمیر بھی پہچانتا ہے ہم ایک کام نہیں کرنا چاہتے لیکن کسی کا منہ دیکھ کے ہم کر جاتے ہیں ہمارا رویہ چینج ہو جاتا ہے. ایک بچہ ہے مسجد میں کود رہا ہے شور مچا رہا ہے میں جاتا ہوں اسے ڈانٹنے کے لیے پکڑ کے باہر نکالنے کے لیے میں دیکھتا ہوں ओ, یہ تو ان صاحب کا بچہ ہے جو میرے ہر درس میں بھی آتے ہیں اور جمعے میں بھی پہلی صاحب میں بیٹھے میں تو پھر اسے پیار سے کہوں گا بیٹا آرام سے بیٹھ جاؤ کیوں اس بندے کی خاطر ہو جاتی ہے نیک باپ اس کا باپ اچھا آدمی آتا ہے ہمارے یہاں تو معیار یہی ہے ہر معاملے میں ہم آپس میں سلاح نہیں کرتے چودھری صاحب کی بیٹھک میں بلایا جاتا ہے حویلی میں بلایا جاتا ہے وہاں پہ ہر قوم کے دو چار بندے بیٹھے رہتے ہیں چارپائیاں بچھی ہوئی ہوتی ہیں چودھری بیٹھا ہوتا تک گاؤں تکیا تک لگا کے ایک پارٹی آ رہی ہے ایک جا رہی ہے ایک آ رہی ہے جا رہی وہ پہلے تو دونوں کو گالیاں دیتا ہے اس کو بھی اور اس کو بھی جیسے وہ ہولڈنگ کرنے والا وہ چڑھاتا ہے نا اس کے اوپر وائٹ والی جو تار ہوتی ہے گرم کر کے ادھر چڑھا کے پہلے تو دونوں کی ایگو کا بیڑا بیڑاگر کرتا ہے دو لوگ خوب سناتا ہے اس کے بعد آپس میں گلے ملو چل ملا اسلام علیکم ٹھیک یہی سننے آئے تو نہیں اگر یہ کام تم اللہ کی خاطر کر لیتے اچھی بات نہیں تھی اللہ کے کہنے پہ کر لیتے نبی کے کہنے پہ کر لیتے زیادہ عزت والی بات نہیں قیامت کے دن اللہ پاک پورے مجمع کے سامنے تمہاری تعریف کرتا ہے اس بندے نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے میری خاطر سلا کر لی نہیں اللہ واجھو کا اکرام الوجو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک تیرا چہرہ سب سے زیادہ عزت والا ہے کہ اس کی خاطر کوئی کام کیا جائے وجہ ہو جا دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو ہم کسی کے ڈر سے کرتے ہیں یا کسی کے چہرے کی خاطر اس کا خیال کر کے اس سے پیار کی نسبت سے کرتے ہیں دو حالت جو ڈر کی کیفیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جا جا ہو جلال جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کیا آپ یہ کام نہیں کرنا چاہتے آپ نے دیکھا کہ جو آپ کا مخاطب ہے وہ کوئی بلا ہی نظر آتی ہے یہاں پہ کہتے نا کہ جتنا چھوٹا نمبر ہوگا اتنی بڑی بلا اندر بیٹھی ہوگی گاڑی میں وہ ایک نمبر ہے نمبر چھوٹا ہے پر اندر بلا بڑی ہوگی بندہ اس پہ آ کے گاڑی کھڑی ہے کوئی غریب سی کوئی کرولا پرانی کھڑی آرن پی آرن دے رہا ہے جناب وہ کھڑا ہو گیا آرن پی. دوسرے دن آگے ایک نمبر والی گاڑی کھڑی ہے کوشش کرتا ہے سائڈ سے نکال کے رہ دو کہیں آرن کو آتی لگ نا لگتا ہے ایسا نہ ہو جی بتا کھا. ہے کہ نہیں یہ واقعہ ہے کہ نہیں ہم آرن دینے سے پہلے ایسے کر کے دیکھتے سیٹ پہ بیٹھا کون ہے کوئی جترا کوئی گال نظر آ رہا کہ نہیں آ رہا اگر وہ کالی پٹی نظر آ گئی گال کی تو فوراً نیچے ہو نیمے نیمے ہو کے نکل جاتے ہیں کوئی پاکستانی ٹوپی والا نظر آ گیا تو برابر گاڑی کھڑ کے ہارن مار کے کہا تو شیشا کھولو ہے اور اس کو اب اسکراپ بھی کر دو مصیبت ڈالی ہوئی ہے پوری ٹریفک کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا دو چیزیں کسی کے پیار میں کرنا کہ یہ بندہ میرا یار ہے یار آنے جانے والا کوئی بات کسی کے ڈر سے کرنا حضور فرماتے اللہ پاک ان دونوں کاموں کے لیے تو ہے تیرا چہرہ سب سے زیادہ عزت والا ہے کہ اس کی خاطر کیا جائے زیادہ حقدار ہے اور تیرا جاؤ جلال تیری قدرت اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ تجھے ڈر اگر ڈر کی وجہ سے کرنا ہے تو رب کے ڈر سے کرو اگر پیار کی وجہ سے کرنا ہے تو رب کے پیار کی وجہ سے کرو جاؤ کا آز الجاہ اس لیے کہ وہ بڑا قادر ہے وہ تیرے سارے نقشوں کو الٹ پلٹ سکتا ہے وہ تیری صحت کو بیماری میں تبدیل کر سکتا ہے وہ تیری گاڑی کو سکریب میں تبدیل کر سکتا ہے وہ تیری باڈی کو ڈیڈ باڈی بنا سکتا ہے وہ تیرے نفع کو نقصان میں تبدیل کر سکتا ہے وہ تمہیں ملینئر سے مقروض کر سکتا ہے وہ تمہیں دفتر سے جیل پہنچا سکتا ہے اتنی قدرتوں والا ہے لہذا اس کی ناراضگی سے ڈرا کرو اگر کوئی کام ایسا ہو جائے کہ جس سے اس کی ناراضگی کا خدشہ ہو تو تمہیں نیند نہیں آنی چاہیے خود ختنی لگی رہنی چاہیے کہ پتہ نہیں ناراض نہ ہو گیا ہو بار بار استغفار کرتے رہو تم اسے وہ بڑی قدرتوں والا نہ پکڑے تو اس کی بے نیازی ہے لیکن کبھی بھی ضرورت کر کے نہیں کرنا چاہیے اور وہ کا افضل العطایا اہ نہ اللہ پاک تیرے اتی سب سے زیادہ فضیلت والے سب سے زیادہ قیمتی ہیں وہ آہ اور سب سے زیادہ مٹھے اس لیے کہ ان کے پیچھے احسان کوئی نہیں ہے بندہ بندے پر احسان کرتا ہے تو سو جگہ جتلاتا ہے اور اس نے کتنے احسان کیے تخلیق سے لے کر ناک نقشہ بنانے سے لے کر ڈاکٹر صاحب پیٹ پھاڑ دیتے ہیں ٹانگ کاٹ دیتے ہیں ہاتھ کاٹ دیتے ہیں گردہ نکال دیتے ہیں پیسے بھی دیتے ہو شکریہ بھی ادا کرتے ہو ڈاکٹر صاحب کہیں جاتے ہو نظر ہیں سلام بھی کرتے ہیں سلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے ان ڈاکٹر صاحب نے میرا آپریشن کیا اور جس نے صحت دی ہوئی ہے بغیر آپریشن کے اس کا شکر ادا نہیں کرتی جس نے ناک نقشہ بنایا ہے جن اتنے جن ایسا ناک اس کے اتنے اتیے جن اتوں پہ تم بھروسہ کرتے ہو وہ بھی اصل میں اسی کے دی ہوئے ماں باپ کا پیار ہے اس کی اتا ہے بیوی ہے وہ اس کی اتا ہے اولاد ہے وہ اس کی عتا ہے دولت ہے وہ اس کی دی ہوئی ہے یہ جتنے اتے ہیں نا جنہیں تم دوسروں کا سمجھ کے سلام کرتے پھرتے ہو وہ بھی اصل میں اس کے دیے ہوئے وہ آبید اب اس پہ ماپ ایمان کے بعد مال دینے سے بات شروع ہوئی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرماتے اصم و آدتن وہ سلاۃ نماز ہیبٹ بن جاتی ہے روزہ ہیبٹ بن جاتا ہے عادت بن جاتی ہے بندے کی کر کر کے جیسے آپ جو باہر نکلتے ہیں آپ نے ایک جگہ شیشہ لگایا ہوا ہے وضو کر کے باہر نکلتے ہیں آپ سیدھے شیشے والی جگہ پہ آتے ہیں. وہ آپ کی عادت ہو گئی ہے. آپ وضو نہ کریں ویسے بھی منہ دھو لیں تو آپ ادھر ہی آ کے کھڑے ہوتے اس کی جگہ بدلی کر دیں تو کافی عرصے تک آپ سیدھے وہاں جا کے نہیں کھڑے ہوتے بعد میں آپ کو خیال آتا کہ شیشہ بدلی کر دیا یہ نماز روزہ بعض دفعہ آدت ہو جاتی ہے بندہ جب تک کر نہ لے سکون نہیں آتا اس کو وہ دین المر اور بیسنا <بِسْنَتَئِن> بندے کے دین کا پتہ دو چیزوں سے لگتا ہے نماز روزے سے نہیں پتہ چلتا المال و نسا مال اور عورت سے متعلق ان کے رویے سے پتہ چلتا ہے کہ اندر ایمان ہے کہ کوئی نہیں جب تک ایمان نہ ہو پیسہ باہر نہیں نکلتا ایمان اندر پریس کرتا تو پیسہ جیب سے باہر نظر آتا اب اس معاملے میں آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو شکل و سورج سے مولوی نظر نہیں آتے مفتی نظر نہیں آتے انفاق میں چالیس چالیس ہزار دے روپیہ نہیں دے دینا ایک صاحب کو میں نے فون کیا بچے کا ٹرانسپلانٹ تھا اٹلی جانا تھا میں نے بتایا کہ وہ چار لاکھ چاہیے اس کے لیے کتنا بنتا ہے جی سترہ ہزار چار سو درم میرے ہم نے کچھ پندرہ منٹ گزرے وہ بندہ لے کے آ جی جائیے بیچنے سے جی. کچھ چیز اندر ہے نا اس معاملے میں میں نے کہا نا مولویوں سے انفاق فی سبیل اللہ میں بہت سارے لوگ جو کلین شے ہے بہت آگے لیکن وہ کہتے ہیں نا ڈھا سا ستہ بھی مولوی صاحب جو ہیں ان کی چھوٹی نیکی بھی بڑی ہے کیونکہ ریٹ تو مولوی صاحب نے لگانا نا سینٹرل بینک تو یہ ہے اس نے ریٹ کرنسی کا مقرر کرنا ہے انفاق میں ڈی ایس پی صاحب ایک ڈی ایس پی ایس پی صاحب تھے ٹی وی پہ پروگرام چل رہا تھا لائیو اور وہ ان سے انٹرویو کر رہے تھے کہ یہ جتنی وارداتیں ہوتی ہیں سندھ میں انٹیریئر سندھ کے اندر اغوا برائے تاوان کی تو آپ کیا کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں ہم نے اتنے لوگ جو ہے وہ, طریقے واردات اس نے بتایا کہ وہ لوگ جو ہے انہوں نے کوئی دس گیارہ سال نو سال کے بچے رکھے ہوئے اب بچے کی آواز عورت کی طرح ہوتی تو وہ فون پہ ان کو ٹریپ کرتا ہے عورت بن کے وہ بچہ ان سے بات کرتا ہے ان جگہ طے کرتا ہے اس جگہ ان کو بلاتا ہے اور وہاں وہ پکڑ کے اس کو بٹھا لیتے ہیں پھر اس نے بڑا ہنسا وہ کی مار کے وہ ہنسا اس نے کہا ہم نے تیرہ ابڈکٹ جو تھے ان کو ہم نے ریسکیو کیا ہے اور تیرہ میں گیارہ مولوی تھے شرم کی بات یعنی وہ بندہ جو خطبے دیتا ہے ہیومن سائکی سے کھیلنے والا بندہ دس سال کا بچہ اس کو بےبکو بنا کے ٹراپ کر کے لے گئے وہ کہتا دیکھیں اگر کسی کو کوئی گاڑی میں باندھ کے ہاتھ پاؤں لے کے جا رہا ہے نا چیک پوسٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اغوا ہو رہا ہے اب بندہ خود ہی اتر فلیل اور مٹی کا تیل مال کے جا رہا ہے ملاقات کے لیے تو پولیس کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ صاحب جو ہے وہ جا رہے ہیں ہاسٹل بننے کے لیے تو وہ کل بھی پٹی کر کے گئے گا نا ابھی اتر مار کے انہوں نے بٹھا لیا پکڑ کے تو اس معاملے میں بھی کیونکہ جو بندہ جتنا کسی ماحول سے دور ہوتا ہے اس کے لیے اس ماحول کے اٹریکشن بہت سارے لوگ جو گناہ کر کے توحبہ کر کے آئے نا واپس وہ ہم سے زیادہ پکے ایمان والے ہیں جو بہت سارے لندن جا کے واپس آئے ہیں نا ان کو آپ ٹکٹ بھی دیں ریٹرن تو وہ نہیں جاتے لندن وہ ہیں اور ہمارا حالیہ کے قابل نہیں بن کے جانے کے لیے تیار بیٹھے لوگ اسی لیے جو بندہ جا کے پلٹ کے آتا ہے اس کا ریٹ اللہ کے یہاں زیادہ لگتا ہے اس لیے کہ جو مرغی بیماری سے نکل جاتی ہے اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے چاہے لنگڑی ہو جائے ہمارے یہاں بیماری پر ہے نا مرغیوں کو مر جاتی ہیں اس میں جو مرغی بچ جائے بیماری سے بیمار ہو کے ٹھیک ہو جائے وہ مہنگی ہو جاتی ہے حالانکہ وہ لنگڑی بھی ہو جاتی ہے باد بھائی کیوں کہ بیماریوں نکلی ہے جو بندہ جا کے پلٹ آتا ہے اللہ پاک فرماد اللہ سیات امحسانات اللہ پاک ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدلی کر دیتے جتنے کھوبے سے نکل کے آتا ہے نا وہ جتنی بدیوں سے وہ نکل کے آتا ہے اللہ پاک فخر کرتا ہے فرشتوں میں ذات اچمہ آدھا دیکھو یہ بندہ برائی کو چک کے واپس آ اس کے مان کا اندازہ کرو موٹر وی پہ تو ہر گاڑی دوڑتی پھرتی ہے نا فور بائی فور کا تو فائدہ کھوبے میں کھب کے نکلتی ہے تو پتہ چل رہا ہے یہ فور بائی فور ہے بدلا آپ کھیل کے کہتا ہے پیسے پورے ہو گئے ہیں بندہ جب بیمار گنا میں کھپا ہوا بندہ جب پکڑ کے آتا ہے واپس میں یہ نہیں کہتا کہ جو گنا نکل تو جا کے گناہ کریں گناہ ہم سے ہوتے رہتے یعنی ہمیں گناہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری نمازیں گناہ بن جاتی ہیں مانسلا دشراک منسامہ جو رائف کا دشرکا ہمارے گناہ تو ہم سے چوٹتے رہتے ہیں لیکن توبہ جو ہے جو بندہ پلٹ آتا ہے اس کا ریٹ زیادہ لگتا ہے وہ آبی ذا و قربا قریبی رشتہ داروں سے شروع کیے اس لیے کہ آپ نے اگر نیکی کا کام کرنا ہے دین کا کام کرنا ہے تو آپ کی پہلی مارکیٹ پہلا گاہ آپ کے رشتہ دار ہیں امر بالمعروف کرنا ہے نئی, نئی انیل کرنی ہے تو پہلے کیا تھا وہ اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو برادری والوں کو خبردار کرو تین سال تک یہ حکم رہا ہے حضور نے صرف اپنے رشتہ داروں کو خطاب کیا ان کی دعوت کی ان کو بلایا ان کے سامنے بات رکھی تین سال کے بعد حکم ہوا فسٹ دا بے اے نبی اب کھل کے سب سے بات کرو رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان میں آپ نے کام کرنا مثلا شادی ہے وہ آپ کو اس میں بلاتے ہیں آپ نے اگر ان کی بچی کی کوئی مدد کی ہے کوئی پڑھنے میں کوئی شادی میں کوئی زیور لے دیا ہے اس کو کوئی حصہ ڈالا ہے اس کی اور کسی مدد میں تو اب آپ اگر بات کریں گے نا کہ یہ دھول بازا نہ کریں آپ یہ ویڈیو نہ بنائیں آپ تو وہ آپ کی بات کو غور سے سنیں گے ایمان کی وجہ سے نہ بھی کریں احسان کی وجہ سے کر لیں گے یار یہ بندہ مارا مخلص ہے ساتھ ہی اس نے اتنی مدد کی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں السان آبد الحسان انسان جو ہے وہ تو احسان کا بندہ ہوتا ہے تو اگر آپ نے ان کو ڈانگ ہی مارے ہوئے اور پھر آپ تبلیغ کرنے چلے گئے تو میرے خیال میں اگر آپ کہیں گے نا وہ ڈولنا بجائیں تو ناچنے والیاں بھی لے آئیں گے ذرا اس کو تکلیف ہو تو رشتے داروں کو دینے میں آپ کا دین کا کام کرنے میں سہولت ہوتی ہے بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا بخار بھی کسی کو ادار نہیں دیتے تو جوش <سؤال> اتنے ہوتے ہیں. لیکن دین کا ڈنڈا انہوں نے ہر وقت اپنے موڈے پہ سلطان رائے کے گنڈاسے کی طرح رکھا ہوا ہوتا ہے جہاں ٹیکسی میں کسی کو دیکھا وہاں کڈ مہاراشٹر جہاں کسی کو دیکھا حالانکہ تبلیغ کا یہ اسلوب نہیں ہے آپ ایک چیز کو نوٹ کر لیں اور مناسب موقع پر اس کو کریں بات کریں اسے اب وہ آپ کی بات مان لے گا اگر وہ اس وقت کر رہا, اس وقت آپ نے بات کی تو وہ اپنا دفاع کرے گا اور ایک دفعہ جب بندہ دفاع کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کو منانا بہت مشکل ہوتا ہے تو تبلیغ کا کام کرنے کے لیے پہلے آپ نے حال چلانا ہے پھر اس کے اوپر میڑا مارنا ہے پھر اس کے اوپر کھاد ڈالنی ہے اس کے بعد تبلیغ کا بیج لگانا ہے میرے نبی نے چالیس سال اس معاشرے میں کام کیا ہے ہر غریب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا حضور کی تعریف کی آپ تو ہر ایک کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں دو بندوں میں لڑائی ہو رہی وہ پیسے پہ حضور کہتے ہیں پیسے میں دے دوں گا تم سلا کر لو کوئی آدمی ہے اس کو پکڑا پکڑ کے انہوں نے بٹھایا ہوا ہاسٹیج بنا کے رکھا ہوا پیسے کٹ بھائی نہیں تو نہیں جانے دیں گے حضور فرماتے ہیں اس کو جانے دو پیسہ میرے ذمے چالیس سال ان میں کام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا ہے کوئی سفا پر کھڑے ہو کر لوگ تم نے مجھے کیسا پایا ہے کردار تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم باپ کو بھی بجلی کے بل کے بغیر بجلی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے اس کی بجلی بھی کاٹی ہوئی ہوتی ہے ماں باپ کو فروٹ نہیں ہم کھانے دیتے وہ اگر اٹھا کے کوئی چیز کھا لیں تو ہم ڈانٹ دیتے ہیں ان کو بڑی چیز آگے چڑھ جاتی ہے کھا چڑھ دے بس اور تبلیغ <تصفح> جس مجھے تبلیغ بین کا انجیکشن ہے کہ بندہ نہ بھی اگر مانے تو بھی ٹھوک دو اس کو تو بھارت اندر جا کے وہ اس کو درد کا آرام آ جائے گا ایسی بات نہیں جب تک وہ آن لائن نہ آئے جب تک وہ سائن ان نہ ہو اگلا بندہ اپنا ہر بندے کا پاس وڈ اللہ پاک نے اس کے اپنے ہاتھ میں رکھا اس کو راضی کرو گے تو وہ ایکسپٹ کرے گا لیکن حضرت نو علیہ السلام کی بیوی اور بیٹے کا پاس وڈ حضرت نو علیہ السلام کے پاس کوئی نہیں تھا کہ اس کو مار کے سائن ان ہو کے جناب علی تو وہ اپنا لیٹر ادھر ڈال دیتے اپنی بات ان کے دماغ میں ان دونوں نے اپنے آپ کو سائن آؤٹ کیا ہوا رسپورٹ نہیں کر رہے تھے تو اگلے کو اس پہ آمادہ کرنا خیر کی طرف آمادہ کرنا اس کے لیے آپ کو سوشل بننا پڑے گا لوگوں کی مدد کرنی پڑے گی ایون کہ اگر آپ مدد نہیں کر سکتے تو اس دکھ کو محسوس کریں اس دکھ کی بھی برکت ہوتی आ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ پڑھے کیونکہ بوڑھی جا رہی سامان وزنی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں خاتون آ رہے اسمار تعالیانہ اور انہوں نے وہ ٹوکرا اپنا جو ایندھن والا ہوتا ہے اور وہ لے کے آتے ہیں نا چھڑ جلانے کے لیے وہ بھی لے کے آ رہی تھی حضور نے کہا یہ لاؤ اور اپنے اونٹ پہ رات کے گھر پہنچا دیا ہم نے تو اس بوڑھی کے ساتھ کیا ہوا وہاں کیا آپ کو یاد ہے واحرہ نے رد نے